تو کیا ناؤ دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہ دیتا اور ان کے سوا کسی برے بھلے کا اختیار نہ رکھتا